وَعَلَى يَا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین اس وقت سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت اور انشاءاللہ اللہ از وجل میں معمول اس میں ہم آپ کے سوالات لیں گے جو کہ مالی معاملات سے متعلق تجارتی لین دین سے متعلق ہوں گے جو آپ کے اشکالات ہیں اور آپ اس پہ چاہتے ہیں کہ شرعی رہنمائی لی جائے اور شریعت متحرہ کا حکم معلوم کیا جائے اور الحمد اللہ از وجل ہمارا سلسلہ حاضر ہے انشاءاللہ اللہ از وجل اس سلسلے میں آپ کے سوالات شامل کیے جاتے ہیں اور وقتن فوقتن ہم اپنے سلسلے میں مختلف مارکیٹس بھی فوکس کر کے اس کے سوالات ہماری مجلس جاتی ہے ہمارے اسلام بھائی جاتے ہیں ریکارڈ کر کے لاتے ہیں اس کے کچھ سوالات جو ہیں وہ ویڈیو سوالات بھی آشامل شامل کر دے گی نیت ہے انشاءاللہ شاء وہ بھی دیکھیں گے آج ہم جس مارکیٹ کو لائے ہیں وہ کون سی مارکیٹ ہے اس میں کیا ہوتا ہے اور کس سے متعلق ہے تو بڑی دلچسپ ہے پرندوں کی خرید و فروخت اور پرندوں کو پالنا پرندوں کو رکھنا اور بعض اوقات کچھ پرندوں کو کھانا وغیرہ جو ہے یہ معمولات میں ہے تو اس سے ریلیٹڈ مارکیٹ ہے ان شاء اللہ اس کے سوالات ہم شامل کریں گے اپنے سلسلے میں اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ دلچسپ ہوگا معلوماتی ہوگا بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو آپ بھی نیت کر لیجئے کہ آخر تک سلسلے کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ شاء اللہ ارض علم دین حاصل کرنے کی نیت سے آخر تک شامل سلسلہ رہیں گے نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے محبت و عارف ہوں سولہ تو غیر یعنی میں اہل محبت کا درود خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں جب اس کے علاوہ جو افراد درود پاک بھیجتے ہیں ان کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا تاخیر بڑھتے ہیں سوالات کی طرف اور اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں ایک ویڈیو سوال السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد شہروز اختاری ہے مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ تجارت کی غرض سے پرندوں کی خرید و فروخت کرنا اور شوقیہ خرید و فروخت کرنا کیسا ہے دیکھیے وہ پرندے جن کی خرد و فروخت کی شریعت نے اجازت دی ہے شوقیہ طور پر رکھنے کا معاملہ ہو یا پھر یہ ہے کہ تجارت کے نیت سے خرد و فروت کا معاملہ ہو تو ان کی خرد و فروت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اب اجازت کہاں دی ہے ایک سوال یہ ہے نا चीक اجازت وہاں ہے ان کے ہاتھ میں طوطا تھا تو اس کی خرد و فروت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے جو طوطا نظر آ رہا تھا ایسا لگتا ہے کہ طوطوں کا بادشاہ تھا ٹھیک ہے اتنا لمبا چوڑا ماشاءاللہ تو اب بعض جانور ہوتے ہیں خبیص جانور کہلاتے ہیں جیسے کوا ہے ٹھیک ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو دار و مدار ہے منفیت پر ٹھیک ہے منفیت کے تعلق سے فقہ نے گفتگو کی ہے کہ جو جانور کسی بھی موبائل کے لائق ہے وہ پرندہ جس جانور کے مطالعہ بھی یہ کہا ہے جانور جس کی کوئی منفیت ہے یا پرندہ جس کی کوئی منفیت ہے تو اس کی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے تجارتیں مقاصد کے تحت ہوں یا گھر پہ رکھنا ہو شوق ہو لوگوں کا شوق ہوتا ہے مختلف قسم کے جو ہے وہ پرندے رکھ رہے ہوتے ہیں گھروں پر ٹھیک ہے پالتے, پالتے ہیں پالتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی جائز ہے ٹھیک ہے اگلا سوال شامل کرتے ہیں اور آپ کی فون کال ہے فون کال کر کے ہمیں سوال بھیجا گیا ہے وہ شامل کرتے ہیں جی ظاہر تاریخ کی شہر بلونیا سر کر رہا ہوں میرا احکام تجارت میں مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہاں پر یعنی کہ ایک چاکلیٹ ہے اس چاکلیٹ کو کھولنا ہے اس کو یعنی کہ باقاعدہ خریدا جاتا ہے اور اس چاکلیٹ کو کھولنا ہے کھول کر اس میں ایک اور جو یعنی اس کے جو اوپر شوپر وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں اس شوپر وغیرہ پر جو نمبر لکھے ہوتے ہیں ان نمبر کے حساب سے یعنی کہ مثال کے طور پر ایک چاکلیٹ ہے اس کے اندر نمبر لکھا ہے ایک تو ٹھیک اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کے مطلب بجائے دو چاکلیٹ اس کو مزید اس کو فری میں ملیں گی اور یہاں مثال کے طور پر اسی چاکلیٹ کو کھلیں گے تو نمبر اگر دو لکھا ہوگا تو دو کی بجائے اس کو چار ملے گی تو اس طرح جو چاکلیٹ لے کر کھانا کیسا ہے ٹھیک ہے جی مطلب ایک چاکلیٹ خرید رہے ہیں ایک تو وہ ہوتا آفر ہی یہ ہوتی ہے کہ بائی ون گیٹ ون فری ایک تو یہ کھلی آفر ہوتی ہے لیکن یہاں ریپر میں نکل رہا ہے جو ہے پوشیدہ ہے آ, ملٹی سلسلہ ہے اس ٹھیک ہے پرندوں کی مارکیٹ بھی چل رہی ہے ٹھیک ہے اور جو ہمارے ناظرین کے کال آئی ہوئی ہیں ان کو بھی شامل کر رہے ہیں جی تو دیکھیے اس میں ہو کیا رہا ہے اس معاملے کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے اس میں ہو یہ رہا ہے کہ چاکلیٹ ایک خریدی گئی ہے ٹھیک ہے کہ بھئی یہ ایک چاکلیٹ یا ایک پیس یا ایک ڈبا اس کی اتنی قیمت ہے اور وہ مال ہے قابل تجارت چیز ہے صحیح ایسا نہیں ہے, کوئی لاٹری کی طرح کوئی پرچی ہے صحیح. جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے صحیح. بلکہ ایک مال خریدا گیا ہے ٹھیک ہے ایک مال خریدنے کے بعد اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے اب اس مال کے خریدنے پر ضمن کوئی بینیفٹ ملتا ہے ٹھیک ہے کوئی انعام نکلتا ہے تو یہ انعام ہے تو اس کا ریسیو کرنا جائز ہے جو آپ نے کہا ہے کہ بائی ون گیٹ ون فری تو یہ ایسا ہی ہے ان کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ جناب ایسا ہی ہوگا ہو سکتا ہے کوئی زیرو نکل آئے ہے یا ہو سکتا ہے چلو ہر ایک سے ہی نکلنا ہے بہرحال وہ انعام کلاے گا ٹھیک ہے تو اس اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ایسی جو چاکلیٹ ہوتی ہیں جی وہ مارکیٹ سے مہنگے ریٹ پر دی جاتی ہوں صحیح ایسا بھی نہیں ہوتا ہوگا یعنی بائی ون گیٹ ون کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ پرائز برحال ہوتی ہے مارکٹ سے کوئی بہت زیادہ مہنگی وہ چیزیں نہیں ہوتی یہ ہمارے یہاں جو عام بڑی کمپنیاں معاملہ کرتی ہیں ان کا طریقہ کارٹ ہوتا جی ہے جی ہاں اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اس کی قیمت تو ہے مثال کے طور پر پانچ روپے جی اور وہ بیچی جا رہی ہے پچاس روپے کی یا سو روپے کی جی تو پھر ذرا معاملہ نازک ہو جائے گا ٹھیک جی کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ اس کو مارکیٹ ریٹ سے بہت مہنگا کیوں بیچا جا رہا ہے تو پھر کچھ پہلو جو ہے تھوڑا سا سینسیٹیو آ سکتا ہے اور اس کی تفصیل جو ہے اگر مارکیٹ ریٹ سے مہنگی چیز بچے جا رہی ہے کسی اور غرض کی وجہ سے اس کی تفصیل میں نے اپنی کتاب ایک کمپنی کے والے سے لکھی ہے المنہ لطیا اس کے اندر لکھی ہے کہ اس کے اندر کیا تفصیل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے باقی عام حالات میں کوئی حاضر نہیں ہے اوپن اوپنلی بہن کر دیا جائے ساتھ ایک فری ملے گی یا ریپر میں ہو ہمارے ہاں کولڈ ڈرنکس وغیرہ ملتی تھی ابھی بھی ہوئے ان کے اندر اس طرح کی چیزیں نکلتی تھی زیادہ تر میں ان کے کیپ کے اندر نمبر ہوں گے آپ کو وہ چیز ملے گی پتی وغیرہ میں بھی آج کل آتی ہے جناب اس میں کوئی نمبر نکل آیا آپ جو ہے وہ شاپنگ سینٹر میں جاتے ہیں چائے کی پتی میں وہ بانڈ کی جو چلتی ہے نا پرچیاں وہ بھی پتی وہ بھی اللہ بولنا اللہ پر تو اچھا وہ آپ نے بتا دیا میں کس کس چیز کو پتی کہتے ہوں گے جی اسی طریقے سے جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ کسی سپر اسٹور پر یہ آفر آئی ہوتی ہے کہ آپ نے دس ہزار کا اگر مال خریدا ہے تو آپ ایک کوپن بھریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کوپن سے جو ہے وہ آپ کو ایک انعام ملے گا بعض اوقات کوپن بھی نہیں بننا ہوتا وہ کہتے ہیں کہ جی باہر جو ہے ہمارے بندے موجود ہیں ٹھیک ہے وہاں چلے جائیں ایک آپ کو چرکا چکر گمانا پڑے گا ٹھیک ہے دیکھیں آپ کے لیے کیا انعام نکلتا ہے ٹھیک ہے بڑی ڈیجیٹل قسم کے مختلف طرح کی مشینیں ہوتی ہیں وہ جو کچھ دے رہی ہوتی ہیں وہ بطور انعام دے رہی ہوتی ہیں ایک چیز کا مشروط ہونا اور چیز ہے اس کا انعام ہونا اور چیز ہے ٹھیک ہے تو یہ انعام جداگانہ چیز ہے لیکن یہ وہی آئے گا جہاں بیس درست ہو ٹھیک ہے بنیاد درست اگر بیس درست نہیں ہے صحیح چیز مال ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر انعام کیا کرے گا ٹھیک تو یہاں چونکہ چاکلیٹ مال ہے تو یہ جو پوچھیے انہوں نے بلا شبہ جائز ہے ٹھیک اب سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر ایک ویڈیو سوال شامل سلسلہ کرتے میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ بعض ویسی قسم کی بلیاں ہوتی ہیں جو انسانوں پہ حملہ کر دیتی ہیں کیا ان کی خرید و فروغ جائز ہے اچھا جی ایسی بلیاں جو انسانوں پر حملہ کر دیتی ہیں دیکھیے میں نے شروع میں ارض کیا تھا کہ جس کی کوئی نہ کوئی منفیت ہے اس جانور کی خرید و فروخت جائز ہوگی ٹھیک ہے جس کی منفیت نہیں ہے کوئی ویشی حملہ کرنے والے والا جانور ہے جی اس کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہوگی ٹھیک فائدہ ہونا ضروری ہے کوئی نہ کوئی منفیت ہو منفیت تو پھر ہو اس کی بات آگے بڑھی گی ٹھیک ہے جی پھر آپ کی ایک کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں جی میں محمد نواز کراچی شہر سے بات کر رہا ہوں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بروکر کسی پارٹی کو میٹنگ کراتا ہے جگہ دکھا کے میٹنگ کراتا ہے اور پارٹی پھر بعد میں آپس میں ڈیلنگ کر لیتے ہیں اور تعلقات ان کی میٹنگ میں نکل آتے ہیں پھر بعد میں آپس میں ڈیلنگ کر لیتے ہیں تو ان کے کی ان کے اوپر کیا حکم ہے اور اس بروکر کا جو حق مارا ہے اس کو اگر نہیں دے گا تو کیا اس کا حکم ہوگا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے پچھلے سلسلے میں اس سے متعلق سوال آئے تھے اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے جی انہوں نے یہ کہا کہ پارٹی ڈائریکٹ ہو جاتی ہے جی جی بروکر کو کاٹ دیا کاٹ دیتی ہے مارکیٹ لینگویج میں یہ کہتے ہیں بروکر کو کاٹ دیا اخلاق ایسا کرنا دوست نہیں ہے ٹھیک ہے جب آپ ایک شخص کی خدمات لیتے ہیں آپ کو گھر دکھاتا ہے سب کچھ کرواتا ہے تو آپ کو لالچ میں نہیں آنا چاہیے یعنی یہ بد اخلاقی ایک طرح سے ہے ٹھیک ہے کہ آپ پھر ڈائلٹ ہو جائیں بعد میں صحیح اس شخص کو گیا کہ آپ نے دھوکہ دیا ہے آپ کو لے کر گیا ہے آپ کو لے جانے کے بعد اس نے دکھایا ہے اپنا وقت صرف کیا ہے محنت اس مفاد میں کیا ہے کہ اسے معاوضہ ملے گا ابرت ملے گی ٹھیک ہے اور آپ نے اسے کاڈ دیا تو بہرحال اسے بد اخلاقی ضرور کہا جائے گا اور ایک مایوب چیز ضرور کہا جائے گا ایسا کرنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے میرا نام آواز ہے مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو چڑیوں کو قید کر کے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو خرید کر آزاد کرو تمہاری مشکلیں آسان ہوں گی کیا اس نیت سے پرندے کو خرید کر آزاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی چڑیاں قید ہوئی بھی دکھا بھی رہا ہوں چڑیا چڑیا چڑیاں ہے صحیح لو اچھا ویسے اس تصویر کے اندر جو ہے وہ بہت دردناک مناظر ہیں جی اتنے سے پرنجرے کے اندر کتنی سارے چڑیوں کو جو ہے وہ قید کیا ہوا ہے تو پرندوں کی جو بات ہو رہی تھی پرندوں کے تعلق سے ہمارا سلسلہ بھی بطور خاص تو فکار نے ان کے خرید و فروخت کی پالنے کی اجازت اسی صورت میں دی ہے جب ان کے بنیادی رائٹس کا خیال رکھا جائے दी दी دانے پانی کا خیال رکھا جائے اور جو یہ منظر ہے اس منظر کی اجازت نہیں ہوگی کہ اتنے سارے پرندے جو ہے وہ ایک چھوٹے سے پنجرے کے اندر انہوں نے ڈال دیے ہیں نہ وہ انہیں سانس لینے کا موقع مل رہا ہے نہ اڑنے کا موقع مل رہا ہے نہ بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے اب اس جو منظر تھا اس کے اندر اگر یہ بیٹھنا چاہیں تو کہاں بیٹھیں گے نہیں بیٹھ پائیں گے جگہ نظر آ رہی ہے آپ کو تو وہ ازیت کے اندر ہے تو ایسے پنجرے کے اندر دو چار ہی جو ہے وہ پرندوں کی گنجائش ہوتی ہے چڑیا بھی ہیں دو چار چڑیا جو ہے وہ آرام کے ساتھ رات کے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ ہمارا جواب سن رہے ہیں جی تو ایسا طرز عمل اختیار نہ کریں ممکن ہے یہ ویسے اپنے پاس اچھے طریقے سے رکھتے ہوں اور مارکیٹ میں لے کر آئے بیچنے کے لیے تو تب عارضی طور پر ایسا انہوں نے ویشیانہ سلوک کیا ہے تو ایسے موقع پر بھی ایسا سلوک کرنے کی اجازت نہیں ہے جی اب ان کا سوال جی کہ لوگ جو ہے آزاد کرتے ہیں جی اور اس پر ثواب کی جو ہے وہ امید رکھتے ہیں تو دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ ہر جاندار رحم کا جو ہے وہ متقاضی ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی رحم کی گنجائش وہاں پہ موجود ہوتی ہے اور مثال کے طور پہ کوئی پرندہ ہے اس کے پاؤں میں کانٹا لگا ہوا ہے جی تو اس کانٹے کو نکالنا ثواب ہوگا نا ٹھیک ثواب ہوگا ٹھیک ہے اس کے ساتھ بھلائی کرنا کیا گا ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے پرندے کو آزاد کرنا بھی ایک بھلائی ہے اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے تو اگر کوئی شخص اس نظریے سے آزاد کرتا ہے کہ بھی یہ بھی ایک نیکی ہے جی تو اچھی بات ہے اس میں کوئی حج نہیں ہے اور اس نیکی میں دو فائدے ہیں ٹھیک ہے اس کی طرف سے نیکی بھی ہو جائے گی ان لوگوں کا کاروبار بھی ہو جائے گا ٹھیک ٹھیک ہے یہ بھی تو ظاہر بات ہے کاروبار جب بھی کر رہے ہیں نا شوق کے طور پر کون پالتا ہے ٹھیک یا گجرا والا کے علاوہ جو چڑے ہیں وہ کہاں کھائے جاتے ہیں ہمارے یہاں با مدینہ مجھے نہیں پتا کوئی جگہ ایسی ہو یا چڑے پکتے ہوں تو گجرا والا سنا ہے مشہور ہے کہ وہاں جو ہے چڑے کھائے جاتے ہیں کس دن رکھیں گے سسلا وہاں پہ بھی ٹھیک ڈیمانڈ تو ہے سبوں کی گجرا والا سے ہم بھی دیکھیں گے وہ چڑے کیسے ہوتے ہیں سہیب ایک پہلو یہ تھا ان کے سوال میں کہ چڑیا جو ہیں ان کو مطلب یہ آزاد ہیں تو اب یہ جو دکھا بھی رہے تھے یہ نارملی ہمارے ملک میں ہمارے شہروں میں دیکھا یہ تو آزاد ہی پھرتی ہیں گھروں میں ادھر ادھر تو انہی کو قید کر لیا پکڑ کے ابھی شکاری کا کام تو یہی ہوتا ہے نا ٹھیک ہے شکاری کا کام ہے مچھلیاں پکڑنا سہی ہے ٹھیک ہے ہے مچھلیاں پکڑے گا نہیں تو جن کو خریدنی ہیں وہ کہاں سے خریدیں گے شکاری اپنا کام کر رہا ہے جن کو لینی ہیں مچھلیاں وہ اپنا کام کر رہا ہے پرندوں کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے ٹھیک اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جی مفتی صاحب محمد بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے میں ایک گھر میں کام کرتا ہوں گھر میں ڈرائیور ہوں تو اکثر گاڑیوں کا کام وغیرہ کروانا ہوتا ہے گھر کا سودا سلف لانا ہوتا ہے تو میں نے مفتی صاحب آپ کی بار گاہ میں یہ سوال پوچھنا تھا کہ اگر مالک مجھے کہتے ہیں یہ گاڑی ٹھیک کروا کے لاؤ میں گاڑی ٹھیک کروا کے لینے جاتا ہوں تو اگر ایک سو پچاس وہ مجھے بتا رہا ہے کام کیا ہے ایک سو پچاس بول رہا تھا میں اس کو بولا کہ نہیں ایک سو چالیس کر لو بولتا ایک سو چالیس نہیں ایک سو پچاس ہوگا تو اس نے مجھے بل بنا کے 150 کا دے دیا جب اس نے بل مجھے دے دیا تو پھر اس کو بولا میں تو ایک سو چالیس ہی دوں گا بھائی تو اسے بات آپ پا جاتی ہے ٹھیک ہے تم ایک سو ہی دے دو تو بعد میں کیا میں مالکوں کو ایک سو پچاس ہی بتاؤں یا ایک سو چالیس بتانا ضروری ہے کیا بل پہ جو اس نے لکھا ہے اپنی مرضی سے اس نے لکھا ہے میں نے نہیں اس کو بولا لکھو لیکن جب میں واپس آؤں گا تو کیا مجھے ایک سو پچاس بتانے میں وہ دس جو میں رکھ سکتا ہوں یہ نہیں یہ دس حیال جو ہے آپ نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس میں آپ کا کسی قسم کا کوئی حق نہیں بنتا آپ جو ہیں وہ وکیل ہیں نمائندے ہیں اور جو کام سپرد کیا گیا ہے اسے ویسے ہی کرنا ہے جس طرح سپرد کیا گیا ہے اور جو صورتحال پیش آئی ہے وہی آپ نے آ بتانی ہے تو بعض اوقات اس طرح کے معاملات کے اندر بڑے مسائل ہو جاتے ہیں جی میرا بھی اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ پچھلے سال عمری پہ حاضری ہوئی فیملی کے لوگ ہی تھے فیملی تھی وہ بعد جگہ جو ہے نا وہ پیسے بل سے کچھ ڈسکاؤنٹ ہو رہے تھے بل بنا ڈسکاؤنٹ ہو گئے ٹھیک ہے اب مشکل ٹھیک ہے مشکل یوں کہ چار افراد ٹکٹ کروایا ہے ٹھیک چار افراد اس نے دو سو روپے اوپر چھوڑ دیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب وہ چار پہ تقسیم کرو پھر بل سے حساب لگاؤ تو یہ سارے حساب تو لگانے پڑیں گے مشکل ضرور ہے بعض اوقات مشکل ہوتا ہے جو تھوڑا دنوں نے بتایا اس میں تو کوئی مشکل نہیں تھی ٹھیک ہے تو حیثیت پر کرنا پڑے گا کہ یہ آپ کی حیثیت کیا ہے آپ امانتدار ہیں وکیل ہیں مالک ہیں ٹھیک ہے تو آپ امانتدار ہیں جو پیسے کم ہوئے ہیں وہ ظاہر بات ہے آپ کو مالک کو جا کے دینے پڑیں گے ٹھیک اور جب مالک یہ دیکھے گا کہ بل بنا ہے ایک سو پچاس کا اور یہ مجھے جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس نے ایک سو چالیس تو ہو سکتا ہے وہ خوش ہو کے خود ہی دیتے دے آپ کو دس ہزار خیر اس لالچ کے ساتھ آپ کو نہیں دینے کے مجھے دے, دے دے یہ تو بلا وجہ سوال کی نیت ہوگی نا سوال کی نیت نہیں کرنی چاہیے اور میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جو دوسروں کے مال جو تما کرتا ہے نا دوسروں کے مال سے امیر ہونا چاہتا ہے ٹھیک تو وہ فقیری رہتا ہے Allah. وہ فکر میں رہتا ہے ٹھیک دوسروں کے مال پر نظر ہوتی ہے اور اس دوسروں کے مال سے امیر ہونا چاہتا ہے گنا چاہتا ہے وہ فقیری رہتا ہے تو یہ جو عادت ہے یہ صحیح نہیں ہے دل پکڑ کے مضبوط کر کے بس یہی کرے آدمی ایک روپیہ بھی کسی کا نہ رکھے ہے بڑا مشکل یہ آج کل جو ماحول ہے جو لالچ ہے لوگوں کی چھپڑ میں پیسہ رکھنے کی ملازم کھڑا ہے تو گلے سے کچھ نکالنا چاہے گا سیلز مین کو بھیج رہے ہیں تو وہ کو مارنا چاہے گا کسی کو جو ہے وہ کرایہ کے مد میں پیسے ہیں وہ چاہے گا کہ کچھ بچا لوں مختلف طرح کے جو یعنی آپ نے کسی کو کچھ سپرد کر دیا نا مالی معاملہ تو بس سمجھیں کہ سامنے والے کی اب آزمائش شروع ہو گئی ہے لوگ یہ نہیں سمجھتے لوگ سمجھتے موجہ موجاں ہو گئی ہیں جناب ٹھیک ہے حالانکہ یہ سوچنا چاہیے کہ آزمائش شروع ہو گئی ہے کہ ایک تر ہمارا نفس کچھ اور کہہ رہا ہے اور شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے تو سچائی ہی میں عزت ہے سچائی ہی بندے کو اوپر لے کر جاتی ہے بلندیوں تک لے کر جاتی ہے اور بندے کا اعتماد پیدا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی پر عمل کرنے کی توفی عطا فرمائے مختلف ایک چیز ہے کہ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ خیال آتا ہے دل میں کہ دیکھیں جی میں تو ایک سو پچاس دے دیتا اس نے بولا تھا ایک سو پچاس میں ایک سو پچاس دے دیتا اور ایک سو پچاسی کی رسید بنوا کے لے آتا تو یہ جو پانچ ریال یا جو بھی اپنی کرنسی ہے جو پانچ دس میں نے کم کروائے ہیں تو یہ تو میری ایفٹس ہیں نا دیکھیں جس کو بھیجا جاتا ہے نا چیز خرید کر لے ہو ٹھیک ہے اس کو وہ پیسہ لوٹانے کے لیے بھیجا نہیں جاتا مچھاور کرنے کے لیے ایسا تو نہیں ہے نا ٹھیک ہے <تصفح> ہر خریدار بارگیننگ کرتا ہے صحیح اس کے ذمہ بھی بارگیننگ ہے ٹھیک ہے یہ عرف ہے ملازم کو اگر کسی نے بھیجا ہے کچھ خریدنے کے لیے تو ملازم میں جا کے بارگیننگ کرے گا اور جب یہ ہے ہی ملازم اس کی جگہ بندے نے اپنے ملازم کو ہے خود نہیں آیا تو اسی چیز کا تو معاوضہ دے رہا ہے انہیں کاموں کا تو وہ معاوضہ دے رہا ہے معاوضہ اپنا مل رہا ہے ٹھیک ایک اور ویڈیو سوال شامل کرتے ہیں اپنے موضوع سے ریلیٹ جی میرا نام نظر علی ہے اور میں مفتی صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کتے کی خرید و فروخت جائز ہے کتے کی خرید و فروخت کے تعلق سے فکا نے بڑی بحث کی ہے ٹھیک ہے اور علامہ شامی رحمتہ اللہ تعالی نے کافی اس پر کلام کیا ہے اور اس جو کلام کیا ہے جو, جو علمی بحث کی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے <متلا> کہ اگر کتا جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو کسی کام کا ہے ٹھیک جی ہے رکھوالی حفاظت ہے حفاظت جو ہے وہ کے <متلا> رکھا جا سکتا ہے کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ ہے تو اس کی خرد و فروخت چاہیے گاؤں دیہاتوں کے اندر تو بڑا ایک ماحول ہے اصل کتے کے تعلق سے زیادہ گفتگو یوں کی گئی ہے کہ اسلام کے ابورین دور کے اندر جی کتوں کو مارنے کا حکم دیا گیا تھا ٹھیک ہے لیکن پھر بعد میں وہ صورتحال نہیں رہی ٹھیک اور پہلے تو مارا بھی گیا مارنے پہ انعام بھی رکھے گئے اور کتے کو گھر میں جو ہے نا وہ رکھنے کی اجازت نہیں اجازت سمراجی ہے کہ گھر میں رکھنے کے تعلق سے یہ بیان کیا گیا کہ جس کمرے میں وہ ہوگا ٹھیک ہے جیسے وہ برامدے میں تو برامدا بھی ایک کمرہ ہی ہے ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں اس کو سہن برامدے کو سہن نہیں کہتے برامدے کو کوریڈور کہتے ہیں ٹھیک ہے یا فلیٹ اگر ہیں تو ٹی وی لانچ کہتے ہیں اسے اگر فلیٹس ہیں تو اس ایریا ٹی وی لانچ تو جس جگہ کتا ہے وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئیں گے ٹھیک اگر جو وہ کمرے میں تو کمرے میں لانچ میں تو لانچ میں ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر ایک جگہ ہے تو پورے گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آئیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ یہاں لفظ استعمال ہوا بیٹھ بیٹ گھر کو نہیں کہتے کمرے کو کہتے ہیں گھر کو دار کہتے ہیں ٹھیک تو یعنی پسند نہیں ہے ٹھیک ہے شریعت مطالعہ کے یہاں کتے کو پالنا اس کو گھر میں رکھنا ناپسندیدہ چیز ہے ٹھیک لیکن بےحال ناجائز نہیں کہیں گے ٹھیک اور فوائد ہیں تو ٹھیک ہے اس کی اجازت بھی ہے ٹھیک البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ آج کل جو ایک رواج چلا ہے کہ جو یوں بغل میں اٹھا کے گھومتے کتا جی جی کتے کا لواب جو ہے اس کا وہ ناپاک ہے وہ جہاں جہاں لگے گا وہ کپڑوں کا ناپاک کر دے گا ٹھیک تا خود نجیس و لین نہیں ہے ٹھیک ہے بالو سمجھتے ہیں کتے کے جسم پر کوئی نجاست نہ لگی ہو تب بھی اگر اس کو ہاتھ لگا دے تو ہاتھ نپاک ہو جائے کپڑوں سے لگ جائے تو ایسا نہیں ہے اگر وہ خشک ہے ٹھیک اس پر کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی ٹھیک کپڑوں کو لگ جانے سے ناپاک نہیں ہوگا لیکن اگر وہ لواب لگاتا ہے تھوک لگاتا ہے ٹھیک تھوک اس کا بے ناپاک ہے صحیح ہاں اگر کتا ایسا ہے گٹر سے نکلا ہے جی ٹھیک ہے نپاکی سے بھیگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور وہ ٹچ کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹچ کرنا اب کپڑوں کو جب مس کرے گا تو کپڑے گیلے ہو جائیں گے ٹھیک ہے تری چھوڑے گا وہ ٹھیک ہے تو پھر وہ تہڑت کے مسائل پیدا ہوں گے ٹھیک ہے بس روتے دغت نہیں ہوں گے ٹھیک ہے کافی تفصیلی جواب اس کا ہو گیا اب اللہ کی رحمت سے امید ہے جوابات مل گئے جو سوال ہے اس سے ریلیٹڈ بھی اور زندگی سوالات بنتے تھے وہ بھی آ ایک, ایک آپ کی کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں جی میں محمد اویس رضا متعلق مدرسہ مدینہ جب بھی جاتا ہوں حضور میرا سوال یہ ہے کہ ایک غریب آدمی نے اپنی زمین کے امیر کے پاس پچاس ہزار کے گریوی رکھوائی کہ جب پیسے ہوئے تو ادا کر کے زمین واپس لے لوں گا تو کیا جتنا عرصہ وہ پیسے نہ ادا کر سکے اتنا عرصہ امیر شخص زمین سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اللہ, اللہ جی نہیں رہن میں جو چیز رکھی گئی ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا ٹھیک ہے وہ زمین کے کاغذات لے لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے زمین کو اپنے قبضے میں لینا تو قبضے میں لے لے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا میں رکھیے اپنی فصل اگائے وہاں پر اگر وہ کرایہ پر لیتا تو یقینی طور پر اس کو جو ہے وہ پیسے ادا کرنا پڑتے ٹھیک ہے تو اس نے جو قرض دے رکھا تھا گویا کہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے جو پیسے ادا کرنے پڑ رہے تھے وہ پیسے بچا رہے اپنے ٹھیک ہے تو یہ قرض دے کر نفع اٹھانا ہوا اور قرض دے کر نفع اٹھانا سودھی معاملہ ہے اللہ رب ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے ایک اور ویڈیو سوال شامل سلسلہ کریں گے جی مفتی صاحب مچھلیوں کو ایکوریم میں یا جار میں رکھنا کیسا اور جب یہ مچھلیاں بڑی ہو جائیں کیا ہم اس کو کھا بھی سکتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے جی سے یہ مچھلیاں کھائی جاتی ہیں یا نہیں مچھلی حلال جانور ہے جانور کہیں گے کیا کہیں گے آبی جانور ہی آبی جانور, جانور تو مچھلی حلال ہے سوائے اس کے کہ وہ از خود مر کے پانی پر آ جائے ٹھیک ہے تو حلال نہیں ہوگا اگر بندہ جو ہے اس کو اپنی تدبیر سے مارتا ہے ٹھیک ہے خواہ جو ہے وہ کرن دے کر مارتا ہے یا جال پھینک کے مارتا ہے ٹھیک ہے یا تالاب میں تھی پانی نکال دیا مچھلیاں باقی رہ گئیں ٹھیک ہے تو یہ حلال ہوں گی کاٹے سے بھی نکال دی جی ٹھیک بغداد سے ہم لوگ بسرا جا رہے تھے جی تو وہاں یہ دیکھا ہم نے کہ تازہ مچھلی پانی میں موجود ہے ٹھیک ہے اور چونکہ وہ راستے کا اوٹل تھا ہائیوے کا تھا ٹھیک ہے تو تالاب سا بنایا ہوا تھا جو ہمارے ہاں جو ہوز ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن نیچے نہیں تھا اوپر تھا اس میں مچھلیاں تھیں ٹھیک ہے کیا آپ تول کر لیں اور وہیں پہ وہ جو ہے اس کو مارے گا ٹھیک ہے اور مارنے کے بعد مر جائے گی وہ بنائے گا پھر وہ بنا دے گا ٹھیک ہے تو میں نے پورا مشاہدہ کیا ہے طرح کر رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ مجھے ایک مرتبہ سوال بھی آیا تھا کسی یورپین کنٹری سے جی ایک صاحب نے کہا تھا کہ بھائی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے حال نظر آ رہا ہے ہاں ایک عراقی ریسٹورنٹ ہے وہ یوں کر رہا ہے مار رہا ہے باقاعدہ تھوڑا لے کے جو وہ اس کی جان نکالتا ہے ٹھیک ہے اور پھر وہ چیڑ پھاڑ کا عمل کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے صحیح یعنی اگر یہ اس کے اندر مچھلیاں ہیں تو کیسے مارے گا ہاتھ نکال کے باہر نکالے گا باہر نکالے نکال نکال گا پانی تو شاد نہ گرا ہے ایک مچھلی نکال لی اس نے جب نکال لی تو وہ تدبیر پائے گی بندے کی اپنی ٹھیک ہے کوشش نے تو یعنی اس کی وجہ سے مری چھوڑ دے اس کو باہر جب ٹھنڈی ہو جائے گی تو اس کو کاٹ لے ٹھیک ہے تو مچھلی برحال حلال ہے اور اس طریقے سے جب نکالی جائے گی تو اس سے یہ حرام نہیں ہوگی رنگوں سے بھی فرق نہیں پڑے مختلف رنگوں کی نہیں رنگوں سے کیا فرق پڑے گا ٹھیک ہے مچھلی مچھلی ہونی چاہیے وہ لال ہو سفید ہو ہری ہو گلابی ہو ٹھیک ہے کیسے بھی ہو بڑی جو ہے وہ دلچسپ مخلوق ہے جی اس کی افادیت بھی اتنی زیادہ ہے یعنی ہر مچھلی کی جدا گانا افادیت ہے جدا ٹیسٹ ہے اور دکھنے میں بھی ہر مچھلی جدا گانا جو ہے جی وہ صورت رکھتی ہے اور بڑی کہانیاں ہیں کتابوں کے اندر مچھلی کے تعلق سے امیر سنت کا ایک بڑا پیارا رسالہ بھی ہے مچھلی کے عجائی بات بہت پیارا رسالا بڑا دلچسپ بھی ہے اور بہت ساری آپ کو دینی معلومات بھی اس سے ملے گی تو وہ بھی پڑھنے کی نیت کیجئے مکتب المدینہ سے لے لیجئے یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ پی ڈی ایف ورژن جو ہے اس کا ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں ابھی سوال پوچھا ایک. ایک تو کھانے کے تعلق سے پوچھا جی دوسرا یہ تھا کہ اس جار میں رکھنا جی دیکھیں لوگ رکھتے ہیں شوقیہ طور پر جگہ جگہ پہ موجود ہوتے ہیں میں نے اس پہ ذاتی طور پہ غور کیا کہ اس پر کیا جواب دینا چاہیے ٹھیک ہے جو میری رائے قائم ہوئی ہوئی ہوئی کہ اگر جار بہت چھوٹا ہے نا ٹھیک بار بار وہ ٹکرا رہی ہیں جا کے ٹھیک ہے یا مچھلیاں زیادہ ہیں ٹھیک ہے اور ٹکراؤ کا عمل مسلسل رہتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں انہیں اذیت پہنچتی ہے ٹھیک ہے ایسا کرنے کی اجازت تو نہیں دی جائے گی جار قدرے بڑا ہے یا مچھلیاں کم ہیں ٹھیک ہے وہ آرام سے گھوم لیتی ہیں تیر لیتی ہیں اور کہیں بھی ٹکرانے کا عمل نہیں ہوتا ٹھیک ہے ایسی کیفیت ہے تو برحال چار میں رکھی جا سکتی ہیں اور اس میں کوئی خواہش تو نہیں ہے ہے جائز ہی عمل ہوگا یہ یعنی ان کی خیرخواہی یا ان کو جو بس وہ مطلب ان کی سہولت اس میں موجود ہے بلا وجہ اذیت نہ ہو ٹھیک ہے دیکھیے جانور ہے نا جسے ہم ذبح کر کے کھاتے ہیں تو ایک عذیت تو وہ ہوتی ہے جو ان کے ذبح کرنے پر ہوتی ہے یہ ضرورت کے پیش نظر ہے اب اونٹ ہے گھوڑا ہے گدھا ہے اس پر بار برداری کا کام بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی جائے بات ہے اس کو ایک شکر اور تکلیف پہنچتی ہے یہ ضرورت ہے ٹھیک ہے اور ایک یہ کہ بلا وجہ آپ جو ہے وہ اونٹ کو اتنے بند اس کے اندر کمرے میں کر دیں کہ اس کا سر بھی ٹکرا رہا ہو اور پیچھے ہٹے تو پیٹ بھی ٹکرا رہی ہو سائڈ میں بھی نہ ہو بیٹھنے کی جگہ بھی نہ ہو تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی نا جیسا کہ ہم نے اسی کے اندر وہ نظر آئی تھی چڑیوں کا ایک آیا تھا کہ وہاں چڑیا اگر بیٹھنا چاہے تو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو یوں جار کے اندر ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ مچھلیاں بار بار جا کر ٹکراتی ہوں اب دو سروتیں بنتی ہیں یہاں پہ کیونکہ جار بڑا ہے مچھلیاں نہیں ٹکرا ہیں وہ آرام سے تیرتی ہیں خوراک کا بھی پراپر بندوبست کیا ہوتا ہے خوراک کا تو جو شرط ہے وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے پرندے ہوں جانور ہوں مچھلیاں ہوں دوسری صورت یہ ہے کہ جاڑ تو بڑا ہے کہ اتنی مچھلیاں بڑھ دی اب وہ لا مولا نے ٹکرانا پڑ رہا ہے صحیح اور انہیں ازیت ہوتی رہا ہے بات منہ جا کر ٹکرائے گا ازیت تو ہوگی نا صحیح ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے آپ نے اس سوال کا جواب سنا آپ شامل کرتے ہیں آپ کی ایک کال اور دیکھتے ہیں کیا سوال ہو رہا ہے جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کھاد کا کاروبار کرتا ہے اور وہ پانچ اور چھ ماہ کے بعد پیسے لیتا ہے اور تین چار سو روپے نقص جو لیتے ہیں اس سے زیادہ لیتا ہے کیا ایسا کرنا سوچ تو نہیں ہے चीक. اگر وہ پہلے سے سودا کرتے وقت یہ طے کر لیتا ہے کہ آپ چار مہینے کا لیں یا چھ مہینے کا لیں یا سال کا لیں میرے ریٹ یہ ہوں گے اگر چیک وہ بارگیننگ کرتے ہوئے آفر کر دے چھ مہینے کا اتنے کا دوں گا سال کا اتنے کا دوں گا نقد کا اتنے کا دوں گا بارگیننگ کرتے ہوئے اپنی آفر مختلف رکھنا اس کا حق ہے ٹھیک لیکن جب سودا ہونے لگے گا سودا کب ہوگا جب سامنے والا کسی ایک آفر کو قبول کرے گا وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں چھ مہینے میں جو ہے پیسے دوں گا کتنی قیمت بھی ہوگی اتنی قیمت ہوگی وہ قیمت پر دونوں متفق ہو جائے ٹھیک ہے یہ عمل صحیح ہے سستا بیچنا سستا بیچنا میں کیش میں اور مہنگا بیچنا ادار میں اس میں کوئی کبات نہیں ہے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی ٹائم اوپر ہو گیا تو وہ کہے گا جی وہ تو میں نے قیمت بتائی تھی آپ کو سات مہینے والے بھی اب سات مہینے کی قیمت لوں گا یہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے اس پر آپشن چھوڑ دیا جائیں کہ بھئی یہ چار ریٹ آ گئے آپ کی جو سورت جس جتنا جلدی دیں گے اسی ریٹ پر یہ معاملہ ہو جائے گا تین مہینے ایسا نہیں ہے کیونکہ ریٹ سودا جب ہو ہوتا ہے اسی وقت یعنی متعین ہونا ضروری ہے کبھی یہ ریٹ ہے اس کا صحیح اگلی کو دل سے میرا نام بلال ہے اور مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کیا جھینگا حلال ہے اور اس کے خرید و فروخت کے بارے میں کیا حکم ہے جھینگا جھینگا حلال ہے اور چنگے کو کھایا جا سکتا ہے البتہ کیکڑا جو ہے اس کا کھانا حرام ہے وہ نہیں کھانا اس کے کھانے کی اجازت نہیں ہے لیکن جھینگا جو ہے اس کے کھانے کی اجازت ہے نا پسندیدہ لکھا کتابوں میں یعنی باس فکان ہے لیکن بہت حلال ہے اگلی کو شامل کرتے ہیں سلسلے میں جی میرا نام محمد علی بنگش ہے میں مفتی صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ فرنیچر مارکیٹ میں اگر کسی پارٹی کو لے کے جایا جائے اس سے بیڈ روم کی ڈیلنگ کرائی جائے اس کے بعد دکاندار سے کمیشن لینا کیسا ہے اس کے بارے میں تھوڑی جائد فرمانے ٹھیک ہے جی دیکھیں اگر تو آپ کی پہلے سے دکاندار کے ساتھ سیٹنگ ہے کہ میں آپ کے پاس پارٹیاں لے کر آؤں گا آپ مجھے کمیشن دیں گے ٹھیک ہے تو تو ٹھیک ہے آپ پارٹی کو لے کر گئے اپنے عملی کوشش کی اور پھر اس سے جو مارکیٹ کا عرف ہے اس کے مطابق معاوضہ لیا یہ جائز ہے ایسا نہیں ہے کہ اس سے فرنیچر مارکیٹ والے سے کبھی بھی الیغ ہے ہوئی نہیں آپ کی نہ جان نہ پہچان اچانک سے آپ پارٹی جو ہے نا وہ گمتے گمتے گمتے اس کے دکان پہ چلی گئی اور سودا پورا ہو گیا پھر آپ آکے کمیشن مانگ رہے ہیں تو کمیشن تو تی شدہ اجرت کا نام ہے نا جب تی نہیں ہوا تھا تو وہ کیوں کمیشن دے گا آپ کو دو صورتیں بنی ایک صورت ایسی بنی جس کا ہم نے جائز کہا ایک صورت ایسی بنی جس کو ہم جائز نہیں کہا کیونکہ یہاں کوئی معاہدہ ہی نہیں معاہدہ جو ہے وہ لین دین کے بنیاد ہوتا ہے ٹھیک ہے پارٹی یعنی جس کو پارٹی کو لے کے جا رہا ہے اسے پتا ہی نہیں کہ کمیشن لے گا یا نہیں لے گا یہ کیا معاملہ ہے دیکھیں اس کے اندر دو صورتحال بنتی ہیں ٹھیک ایک تو یہ بنتی ہے کہ پارٹی کے ساتھ کوئی چیٹنگ کا پہلو نہ بہا جائے ٹھیک ہے مثال کے طور پر پارٹی خود جاتی تو سستا خرید گا لے کے آتی ٹھیک ہے اور یہ بجائے سستا دلوانے کے مہنگا دلوا رہا ہے ٹھیک ہے اور خود جانے کا مقصد یہ بیان کر رہا ہے کہ میں جاؤں گا تو سستا دلواؤں گا ٹھیک ہے یہ دھوکے کا پہ لوگ ٹھیک ہے اگر یہ مارکیٹ ریٹ پر دلواتا ہے صحیح تو تو اس نے کوئی چیٹنگ نہیں کی ہے نا اور ظاہر بات ہے بہت سارے وہ ہیں گودام ہوں گے بہت سارے والے ہوں گے شو ہوں گے ٹھیک ہے تو وہ چاہیں گے کہ بروکر ہمارے پاس گاہ لے کر آئے ٹھیک ہے تو یہ اگر بطور بروکر کے کام کرتا ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے ٹھیک تو ضہر بتا ہر ایک اپنے تعلقات سے کسٹمر لے کر آتا ہے ان کے لیے کام کرے گا ان کا بھی کام ہوگا اس کا بھی کام ہوگا ٹھیک اگلی کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں جی ابھی سوال ہے میں عمرے پر جاؤں گا پھر وہاں سے میں چھپوں گا پھر وہاں سے چھپ کے سے میں کام کروں گا اور عمرے کی زیارت بھی کروں گا یہ جائز ہے یا نا جائز ہے ٹھیک عمرے پر جائیں گے کام پر کام بھی کریں گے وہاں اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے تو نیت کدھر کی ہے یہ ایک بنیادی چیز ہے ٹھیک اولن تو یہ ہے شریعت بار سے جی کہ شریعت بار سے اگر کسی کی نیت عمرے پر جانے کی ہی ہے ٹھیک ہے تو اس سے عمرے پہ جانے کا ثواب بہرحال ملے گا ٹھیک ہے اگر اس کا اصل مقصود جو ہے وہ کام ہے ٹھیک ہے کاروباری کوئی معاملہ ہے کام ہے ٹھیک ہے کاروباری معاملہ ہے تو وہ جو سفر کا ثواب ہے نا جی وہ سے نہیں ملے گا ٹھیک ہے عمرے کا ثواب ملے گا ٹھیک ہے اچھا پھر جب جا کے کاروباری معاملہ نمٹا لیا پھر اس نے عمرے کا ایران باندھا جہاں سے شہید کا تقاضا ہے ٹھیک ہے پھر جب عمرے کے لیے جائے گا تو پھر اس کا سواب ملے گا ایک ہوتا نا گھر سے ثواب ملنا ٹھیک ہے اس میں کلام ہے ٹھیک ہے جب بہت ساری چیزیں آ جائیں گے تو گھر سے جو ثواب ملنے کا معاملہ ہے اس کا جو حکم ہے صحیح وہ ایک الگ چیز ہے اب آ جاتے ہیں قانونی معاملے کے اوپر اب عمرہ جو ظاہری نے ظاہر بات ہے انہیں کاروبار کی اجازت نہیں ہوتی ٹھیک ہے عمرے کا ان کو جی اجازت ملتی ہے اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ کام کی بھی نوعیتیں ہوتی ہیں صحیح بھائی ایک آدمی جو ہے وہ مثال کے طور پر اپنے ساتھ دو چار ایسے آئٹم لے جائے کہ قانون جس کو الاؤ کرتا ہے صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر دو چار سوٹ رکھ کے لے گیا کوئی صحیح قانون ہی روکتا ہے اس سے دو چار سوٹ سے اور وہاں جا کے اس نے بیچ دیے صحیح قانون ہی روکتا اگر یہ وہاں جا کے ملازمت اختیار کر لیتا ہے ٹھیک ہے وہاں جا کے کسی کی نوکری اختیار کر لیتا ہے ٹھیک ہے یا چھپ جاتا ہے عمرے کا ویزا لے کر گیا واپس آتا ہی نہیں ہے یہ غیر قانونی معاملات ہیں اور بڑی سختی ہے عرب میں اس حوالے سے بہت سختی ہے تو جدا گانا چیزیں اب مثال کے طور پہ کوئی آتے ہوئے پرفیوم لے آیا ٹھیک ہے دو چار ڈبے تو دو چار ڈبے سے قانون بھی نہیں روکتا صحیح زیادہ کوانٹیٹی ہوتی ہے قانون روکتا ہے ٹھیک ہے جیسے موبائل کے بارے میں مشہور ہے کہ دو سیٹ لا سکتے ہیں اب صحیح ہے تو اگر ایک سیٹ کی اجازت ہو تو ایک لایا جا سکتا ہے دو کی اجازت دو لائے جا سکتے ہیں صحیح. لیکن بعض لوگ اپنے ان مقدس سفروں کے اندر بھی بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اسمگلنگ کے دائرے میں آ رہے ہوتے ہیں Allah. اور بالکل غیر قانونی معاملات ہوتے ہیں وہ کہ اگر ان کی تلاشی ہو جائے جی تو بالکل سو فیصد پکڑے جائیں تو ایسے لوگ اپنے آپ کو ذلت پر اور رسوائی پر پیش کرتے ہیں اور قانونی گرفت میں آئیں گے تو یا تو ان کو جیل جانا پڑے گی یا رشوت دینی پڑے گی صورتوں میں ناجائز کام کے مرتب ہوں گے کہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا بھی جائز نہیں ہے اور رشوت دینا بھی جائز نہیں ہے تو, تو عمرے پر جانا نفلی کام ہے فرض اور واجب نہیں ہے کسی قسم کا غیر قانونی معاملہ نہ کریں اور بہت محتاط اہمی کی ضرورت ہے آ آپ مقدس سفر پر جا رہے ہیں تو وہاں تو بہت محتاط لے کر جانا ہے بعض لوگ اپنے سادہ پن کے اندر جو ہے خادگی جی کے اندر وہ مارے جاتے ہیں جیسے ایک جانے والے جی ہاں جانے والے ایک قافلے کے بارے میں پتا چلا کہ کوئی صاحب جو ہے وہ گولیاں رکھ کے لے گئے کسی،, کسی نے ان کو ترغیب دلائی کہ یہ جو گولیاں ہیں اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے وہاں پہ وہ اسکاتے عمل کی دوائیاں تھیں ایئرپورٹ پہ پکڑے گئے ٹھیک ہے جیل ہوئی وی جو ہے نا صورتیں اختیار کرنی پڑی تو قانون جن چیزوں کو لے جانے سے یا وہاں سے لانے سے روکتا ہے آ, اس کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے اب ایک اور بات یہاں پر بڑی بھی آتی ہے کہ قانون کیسے پتہ چلے ٹھیک ہے اب جو ریلیٹیو ہوتے ہیں یا جن کے مفادات ہوتے ہیں وہ قانون کی اپنے انداز میں تشریح کر رہے ہوتے ہیں جی یہ جا سکتا ہے یہ نہیں جا سکتا یہ جا سکتا ہے یہ نہیں جا سکتا تو یہاں پر جو محتاط راستے ہیں جہاں سے پرفیکٹ معلومات مل سکتی ہیں ٹھیک ہے ان معلومات کو اختیار کیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا آئندہ اتوار کو ان شاء حسب معمول مدنی چینل پر باب المدینہ کراچی میں مغرب کی نماز کے کم و بیش آدھے گھنٹے کے بعد یہ سلسلہ لائیو ہوگا انشاءاللہ مفتی صاحب جو ہے ہمارے سلسلے میں موجود ہوں گے اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے آپ کے کالز ہوں گی سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے یہ سلسلہ بھی کل دوپہر میں کل دن کے وقت میں آپ ایک بجے ریپیٹ دیکھ سکتے ہیں اور سیکنڈ ریپیٹ اس کا ان شاء اللہ پرسوں رات میں یعنی منگل اور بدھ کی درمیانی شب میں رات کو تین بجے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ مدنی چینل لائیو فیس بک پیج جو ہے اس پر ہمارے لائیو سلسلے آن ایئر ہوتے ہیں جاتے ہیں ریلے ہوتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم